اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم انعمت عليكم وانني فضلتكم على العالمين سبحان الله پچھلے سارے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے قباہ اور ان کے فسادات اور خرابیوں کو بیان فرمایا اس پورے رکوع کے اندر اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ہونے والے فضل اور انعام کا ذکر کیا مختلف نعمتیں جو اللہ تعالی نے ان پر فرمائیں ان کو بیان فرمایا سب سے پہلی نعمت جو انہیں عطا کی لتار ارشا فرمۂ یا بنی اسرائیل اے یا کے بیٹو از کرو نعمت التی تم یاد کرو میری نعمتوں کو انعامت علیکم میں نے جو تم پر کیں وہ انی فت التکم اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی اب یہ خطاب ہو رہا ہے رسول اللہ علیہ سات و السلام کے زمانے کے یہودیوں کو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں جو یہودی مدینہ میں پائے جاتے تھے اس آئے مبارکہ کے مخاطب وہی ہیں خطاب انہیں کو ہو رہا ہے کہ یاد کرو ہم نے تم پر انعام کیا وہ انعام اس وقت کے یہودیوں پر نہ تھا ان کے وڈیروں پر تھا آگے مزید تفصیل آ رہی ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ جو انعام تھا وہ ان کے وڈیروں پر تھا ان کے باپ دادا جو حضرت علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ان پر یہ انعام تھا اب کہا انہیں جا رہا ہے یہ ایسے آپ سمجھیں جیسے چار بندے اکٹھے بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں جی یہ تو وہ لوگ ہیں آج یہ ہی بدماشیں کرتے پھرتے ہمارے سامنے ان کے وڈیروں کو ہمارے وڈیرے گندم دیا کرتے تھے کھانے کے لیے وہ <تصفح> احسان تو ان کے ان کے وڈیروں پر ہے <تصفح> لیکن ان کو جتلایا جا رہا ہے <تصفح> ان کے بچوں کو کہا جا رہا ہے <تصفح> کہ ان پر ہمارا احسان ہے <تصفح> یعنی ان کے وڈیروں کو جو ہم نے گندم دیا وہ کھا کے پلے بڑھے ہیں آگے سے یہ ہوئے ہیں <تصفح> تو ان پر بھی ہمارا احسان <تصفح> ہوا تو بالکل اسی طرح ربتبارک و تعالیٰ نے اکل سعد السلام کے زمانے کے یہودیوں کو فرمایا حالانکہ وہ تو ہزاروں سال ہو چکے تھے یہ جی اتنے سینکڑوں سا سال بیت چکے تھے حضرت موص علیہ السلام کو بھی دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے اور ان کی جو اسرائیل قوم تھی ان کو بھی وہ بھی دنیا سے ساری جا چکی تھی ان کی باقیات ان کے بچے جو تھے وہ سارے کے سارے موجود تھے آقا علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ میں موجود تھے تو انہیں یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی سارے جہان والوں پر جی رب تبارک نے فرمایا کہ وہ جو فضیلت ہم نے تمہارے کو دی تھی وہ, وہ فضیلت ان کی باقی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کا انکار کیا ان کا انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ان کو نہیں مانا ان کا کلمہ نے پڑا یہودیوں نے الٹا عیسی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سولی پر لٹکانے کے لیے تیار ہو گئے یہ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت موسم عیس علیہ السلام علی کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں پر اور ان کا ہی ایک بندہ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دل میں شبہ ڈال دیا اس کی شکل و صورت انہیں عیسی علیہ السلام والی لگی تھا انہی کا بندہ جو اندر دیکھنے گیا تھا عیسی علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ کے اسے لٹکا دیا اب وہ پھر اپنا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں گیا وہ تو وہی ہے جسے انہوں نے لٹکا دیا عیصع علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کمرے کے روشن دان سے اپنی طرف بلالیا لیا علیہ السلام بسمنوں پر چلے گئے وہ تشریف فرما فرمایا وہیں پر کریمہ قلعیہ صاحب السلام کی شریعت مبارکہ کے محافظ بن کر آئیں گے اور آکلیہ السلام کی شریعت مبارکہ کو زمین پر نافذ فرما دیں گے اللہ تو ہوا یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت انہیں دی انہوں نے عیسی علیہ السلام کو انکار کر کے وہ ساری ضائع کر دی عیص علیہ السلام کو انکار کر کے وہ فضیلت انہوں نے ضائع کر دی کیونکہ پہلے انبیاء بھی انہی کے, انہی کے قبیلے میں ان کے خاندان میں ہوتے تھے بنی اسرائیل میں ہوتے تھے انہیں کی قوم میں ہوتے تھے حکمران بھی انہیں کی قوم میں ہوتے تھے نبی بھی اور حاکم بھی دونوں انہی کی قوم میں سے لیکن عیسی علیہ السلام تشریف لائے تو عیسی علیہ السلام نے آ کر مو السلام کے دین کو منسوخ کیا ان کی شریعت کو منسوخ کیا دین کو نہیں شریعت دین عقائد کو کہتے ہیں شریعت فروحات کو کہتے ہیں عیسی علیہ سعود السلام نے حضرت موسیٰۃ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا یہ ذہن میں رہے عیسی علیہ السلام جو شریعت لائے تھے عیسی علیہ السلام کی آمد تک وہی ایک ہی شریعت رہی تھی ایک ہی شریعت تھی اور موس علیہ سات السلام باقی جتنے بھی انبیاء آئے تھے وہ موسیٰ سات السلام کسی شریعت کی تبلیغ کرنے والے تھے الگ سے شریعت نہیں آئی وائی ان پر آتی رہی لیکن شریعت نہیں ہے نہیں آئی شریعت وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ناظر اور یہ بات بھی بڑی احران کون ہے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو شریع حکامات تھے وہ انتہائی نرم تھے انتہائی نرم حکامات تھے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں صبح کو ایک بہن بھائی پیدا ہوتے اور ایک شام کو پیدا ہوتے صبح کو پیدا ہونے والے بھائی کا نکاح بہن کے ساتھ شام والی بہن کے ساتھ ہوتا اور شام والی بہن کا نکاح صبح والے یہ اجازت تھی لیکن یہاں اجازت یا قوب علیہ السلام کی شریعت دیکھ لیں ان کی شریعت کے اندر دو بہنوں کے ساتھ اکٹھا ایک مرد نکاح کر سکتا تھا ایک بندہ دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا اور مزے کی بات یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بیویاں بی تھیں دونوں وہ بھی آپس میں بہنے تھے یہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور حضرت علیہ السلام کی شریعت وہ ان سے بالکل ہٹ کر ہے موسی علیہ السلام کی شریعت میں انتہائی سختی ہیں جی کوئی بندہ گناہ کر لیتا نا جی زنا کر لیتا صبح کے وقت اس کے دیوار پہ لکھا ہوتا تھا دروازے پر اس نے یہ کام کیا, کام کیا اور جب تک اس کے جناب والا آلہ نہ کاٹا جاتا اس کی توبے قبول نہیں ہوتی تھی ہوتے دیتے پھر توبہ قبول ہوتی کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ گیا ہے نا وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا یہ شان رب تعالی نے میرے حبیب کی امت کو دیا ہے وہ کپڑا کاٹتے دیتے وہاں سے تب پاک ہوتا تھا اور ایسی ایسی جو سختیاں تھی ان کی شریعت مبارکہ میں یعنی کہ انہوں نے خود اپنا مزاج ایسا بنا لیا تھا بات بات پہ اڑی کرنے والے ہٹ دھرم بد مزاجی بدخلقی کرنے والے تو اللہ تبارک بتا لے پھر احکامہ بھی ویسے نادل کیا ان پر وہ قربانی کرتے تھے نا قربانی کرتے تھے تو جانور سارے کے سارے ایک ہی جگہ پوری حویلی ہوتی ہے وہ وہی پہ باندھ دیتے اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ ہی جاتے اس وقت جو بھی نبی ہوتے وہ جاتے بیٹھ کے دعا کرتے یا اللہ میری امت کی قربانیاں قبول کر لے آسمان سے بجلی آتی اللہ تعالیٰ کو جس کی قربانی قبول ہوتی وہ بجلی آ کے اسے جلا دیتی اس قربانی کو وہ چاہے بکرا ہوتا یا اونٹ ہوتا یا, اونٹ ہوتا یا پھر ہندوؤں کی امی گائے ہوتی کہ نہیں وہ کچھ بھی ہوتا تو اسے آگے وہ آگ جلا دیتی اب جس بندے کی قربانی میں نیت کا کھوٹ ہوتا یا پیسے اس نے کہیں سے دائیں بائیں کیے ہوتے تو اس کی قربانی ویسے کھڑی رہتی تھی اب بتائیں کتنی ندامت کی بات ہوتی ہے اس بندے کے لیے جس کی قربانی ہی قبول نہیں ہوئی اپنا بکرا واپس لے کے جا رہا ہے بتائیں کتنا ذلیل ہوتا ہوگا بندہ معاشرے یعنی جانور ذبح کر رہے ہیں جانور دے رہے ہیں رفتارہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں لیکن وہ کھا بھی نہیں سکتے تھے جنگ پہ جاتے تھے جو بھی مال انہیں مال غنیمت کے طور پر ملتا تھا وہ ان کے لیے حلال نہیں تھا وہ کھا نہیں سکتے تھے اس مال کو بھی اسی طرح کر کے رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی اسے جلا دیتے یہ قربانی کا پہلے طریقہ یہی تھا آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو ہیں دونوں قربانی دینے لگے کہ ایک کی قربانی جو ہے عمایہ کہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگی اسے آگ جلا دے گی دوسرے کی ویسے کہ ویسے رہ جائے گی اور ایک ای قربانی جسے اللہ تعالیٰ کو قبول تھی جو قربانی اس پہ آگا یہ اسمان سے اس نے جلا دیا اور دوسری بیسی کی بیسے کھڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اب جو حکامات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نرم تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مبارکہ میں سخت آ گئے اللہ تبارک و تعالی نے نرمی اور سختی دونوں کے بیچ میں سے حبیب کریم علیہ سات السلام کو شریعت عطا شگیت اس میں نہ تو وہ سختی ہے کہ کپڑے پلید ہو جائیں تو پاک ہی نہ ہوں گے پمایا پانی ہے پاک کر لو نہ ہی اتنی ڈھیل ہے کہ جو مردی کرتے رہو پیشاب بھی کرتے رہو کپڑوں میں تو نہیں میں نماز پڑھ لو نہ کچھ بھی نہیں اللہ تبارک و, و تعالیٰ نے ایسی پاک صاف ستھری شریعت حبیب کریم علیہ السلام کے غلاموں کو اب بھی کوئی بندہ کہے کہ جی شریعت پر چلنا اوکھا ہے وہ بندہ قرآن کا منکر کہہ ہے قرآن کا منکر ہے یار حقیقت کہہ رہا ہوں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی شریعت دی جس پہ بندہ چل ہی نہیں سکتا حالانکہ رب فرماتا کہ ہم تو کسی کو ایسا حکم نہیں دیتے جو بندہ اٹھا ہی نہیں سکے لاف اللہ ہم تو ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق حکم دیتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑا ہو کے پڑھ نہیں کھڑا ہو سکتا بیٹھ کے پڑھ لے نہیں بیٹھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا وہ سار کے اشارے سے پڑھ لے قبول کر لوں گا میں اب بتائیں جی جس کو یہ رحمت سمجھتے ہیں رب کی شریعت کو چھوڑ کر سیاست کو جمہوریت کو نہیں ہے کہ چلان کرو جی چلان کے تو پیسے نہیں ان کو گڈی دب لو یہ رحمت ہے ان کے لیے یا نہیں یہ رامت ہے نہیں سمجھتے ہیں انہیں رب ربطالی کی شریعت پہ چلنا مشکل لگتا ہے یہ قوم پر رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جنہیں رب کا حکم مشکل لگتا ہے اور اپنی جناب یہ بدماشیاں یہ بدماشی نہیں تو اور کیا ہے جو کروڑوں روپے کے مشارے سنے حکمران بیٹھ کے ہے اور ان کی رعایت جو ہے بیچاری روٹی کو ترس رہی بتائیں بتائے یہ ظلم ہے یا نہیں یہ میں حقیقت کہتا ہوں جب تک رسول نہیں رہ سکتی آپ چلے جائیں اسپتال میں ڈاکٹر اوپر الٹا پتہ کیا کرتے ہیں بندہ اندر مر بھی جائے اندر رکھ کے پھر بھی بندوں سے ڈرپیں اور دوائیاں منگواتے رہتے ہیں ہاں جو اپنے اپنے مریضوں کو لگانی ہوتی ہے نا دوائیاں وہ بھی کسی غریب سے لے لیتے ہیں اسے کہتے ہیں جلدی لا جلدی لا مرتا ہے تیرا بندہ ایسے مارتے ہیں یہ سارے ہیں ماشاءاللہ کسائیے نیک لوگ بھی ہیں لیکن اکثریت بدماشوں کی ہے آپ جس محکم میں مرضی چلے جائیں ایک دوست مجھے بتانے لگا جی وہ دو بندے کہیں کٹھے رہتے ہیں ایک کے گھر میں دھڑا دھڑا ایسی چلتا ہے دوسرے گھر میں صرف پنکھا چلتا ہے جس گھر میں اے سی چلتا ہے اس کا بل ایک سو ہے اور دوسرے کا بل جو ہے وہ ہزاروں میں بتائیں بھائی اگر وہ جو بھتھا لے جاتا ہے پانچ ہزار روپے اس سے تو پھر ایک سو اسی روپے بل بھیجنا ایک سو بیس روپے بل بھیجنا ہے اسے کہ نہیں بھیجنا بتائیں یار یہ سارے کے سارے اسی ایک فیکٹری کے تیار کردہ جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو یہی لوگ بیٹھے ملیں گے باللہ ذالک انہیں اپنے آخت کی فکر نہیں ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم حرام لے کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو ان کے اثرات پھر کیا ہوں گے امام اعظم ابو نِفر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ایک دن تشریف فرمائے کچھ بچے کھیل رہے تھے ایک گیند اچھل کے آئی امام صاحب کے مجلس کے پاس باقی سارے بچے کھڑے ہیں انہوں نے کہ امام بیٹھے میں تو نہیں جاتا وہاں مجھے شرم آتی ہے اتنے بڑے بزرگ ہیں ہمارے ایک لڑکا کہنے لگا میں جاتا ہوں کو ہیں بن کے گیا بیٹھا تھا اس بچے کا ابا بھی بیٹھا تھا پتا چلا کہ جناب امام صاحب نے یہ بچہ ہرامی ہے میں اسے اگر یہ حلالی ہوتا نا اسے حیا ہوتی بزرگوں کی یہ جو بے حیا ہوا ہے نا منہ پھٹا اتنا بد دماغ ہے یہ حلالی نہیں ہے یہ اس کا باپ بیٹھا تھا اس نے سن لیا بعد میں جا کے تحقیق کی تو پتہ چلا جس رات وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آیا تھا اس رات لکڑیاں چوری کی تھیں جو آگ لگا کے انہوں نے روٹی بنائی تھی جن کے گھر صرف لکڑیاں چوری کی ہوں تو بچہ حلالی پیدا نہ ہو یعنی اس میں حلالیوں والے اوصاف نہ آئے بد اخلاق ہو بد مزاج ہو اکھڑ ہو بد دماغ ہو ہے علما کے گلے پڑنے والا ہو تو وہ جناب صرف یہ اتنی بات پہ بندہ اتنا بد دماغ ہو جس کے گھر لکڑیاں چوریاں ہیں جس کا پورا گھر یہ حرام پہ چل رہا ہو جس کے گھر کی روٹی پانی ہر چیز ہی حرام کی ہو لوگوں کو چڑھ گئی نا باقی پہلے ٹون جانا چاہیے ڈیفینس جانا چاہیے پیسے چاہے جو مردی ایسے حلال ہوں، حرام ہوں، سود کیوں رشوت کے ہوں, بھتے کے ہوں،, جو بھی ہوں، جانا وہی وہ جہنم جاتا ہے جائے اولاد جہنم جاتی ہے جائے، کوئی آج کل زیادہ تر مردوں کا دماغ خراب کرنے میں عورتوں کا بھی ہاتھ ہے عورتوں جو پہلے سادہ عورتیں تھیں بیچاری جنہوں نے انگریزی تہذیب نہیں سیکھی تھی وہ بیچاری سادہ گزارا کر لیتی تھی لیکن آج کل کی جو لڑکیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے وہ تو بھائی رات دن بندے کو تپا کے رکھتی ہیں نہیں نہیں نہیں اس علاقے میں نہیں رہنا اس علاقے سے نکلو آپ اس علاقے میں ہاں تو وہاں سے چھوڑنا بالکل ٹھیک ہے لیکن اس لیے چھوڑنا کہ اب ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں رہا اب ہم یہاں رہے ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں ہم اس علاقے میں رہ نہ اس علاقے میں ہمارا رہنا نہیں بنتا اور بندہ جی جہاں پہ آپ چھوٹے تھے بڑے ہوئے ہیں ہیں آپ کے اخلاق ٹھیک ہیں باقیوں کا اخلاق ٹھیک ہیں اب آپ کے بچوں کے اخلاق بگڑنے شروع ہو گئے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں یا آپ ہی بگڑ گئے ہیں یہ عجیب ایسے نظام ہے اللہ تبارک و اطالعہ سمجھتا فرمائے اچھا یہاں پہ کئی سارے دوست احباب ہوتے ہیں یہاں سے ملنا ملانا بھی ہوتا ہے اتنی خدا رسول کے لیے محبت ہوتی ہے ہمیں ہم نے کیا لینا ہے کسی سے خدا رسول کے لیے محبت ہوتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو دو ہفتے کو یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں نہ بتایا نہ ملے کسی کو یار یہ بھی کوئی اخلاق ہے یہاں سے چپ کے چلے گئے اور روانہ ہوگا چھ مہینے سے گھر بن رہا تھا ہم نکلے اور غائب ہو یار کیسے لوگ ہو اور یہاں سے گئے اور کبھی فون بھی نہیں کیا کبھی کوئی رابطہ نہیں کوئی تعلق نہیں یار یہ استاد شکردی کا تعلق کوئی تعلق نہیں ہے جس بندے نے یہاں بیٹھ کے دو مرتبہ پورا قرآن کی تفسیر سنی ہو ہے اس بندے کو اتنا بھی نہیں بنتا کم از کم بندہ بتا کے جائے جی میں جا رہا ہوں اصل میں وہ استاد استاد رہا ہی ہم نے تو استاد مانا ہے وہ گاڑی کے ڈرائیور کو استاد چلا دے استاد روک دے استاد جان دیں جسے استاد کہنا تھا اسے استاد کھا ہی نہیں جب استاد ہی نہیں مانا تو پھر وہ اس کے حقوق کہاں یاد آئیں گے یا اس کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ایک محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے نا یار آپ دیکھیں پڑھتے نا یہاں بیٹھ کے ہر ایک کے ساتھ محبت ہے خدا رسول کے لیے میں دیکھتے رہتا ہوں یار فلان دوست یہاں نظر نہیں آ رہے کہاں ہے وہ ٹھیک ہے نا سب پہ نظر ہوتی ہے کوئی نہ آئے ایک دن دو دن پورا یاد ہوتا ہے یار فلاں فلاں بندہ نہیں آیا فلاں فلاں درد ٹھیک ہے ایک ایک بندے کا یاد ہوتا ہے لیکن وہ باقی وہی حساب ہے ایک باپ جو ہے نا پندرہ بچوں کو سنبھال لیتا ہے پندرہ بچے ایک باپ کو نہیں سنبھالتے وہ بھی کہتے ہیں جائے کھڈے میں ہبا اور یہ کہتے ہیں جائے کھڈے میں استاد کیا کرنا تو پار محترم دیکھیں اللہ تبارک نے دی سارے جہان والوں پر یہ میں رہے بھائی اچھا کچھ عرصہ پہلے نا کراچی میں ایک مناظرہ ہوا ہے ایک بندہ ہے شیخ محمد نام کا انتہائی خصیص اور ذلیل بندہ ہے وہ شیخ محمد نام کا بندہ اور اس کا ایک شگرد ہے وہ باہر ہوتا ہے اس زلیل نے پچاس کتابیں لکھی ہیں رسول اللہ کی حدیث کے جھوٹے ہونے پر اندازہ لگائیں اس زلیل کے کام کا اندازہ لگائیں, کا لگائیں وہ کس قدر زہریلا ہے اور کس قدر کام کر رہا ہے وہ بالکل داڑھی منڈا اتنی شاید داڑی اتنی نہیں ہے اس کی اس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک دیوبندی عالم ہے مفتی ہیں وہ بے پتہ نہیں وہ مفتی صاحب جو ہے وہ اسے پکڑ نہیں, نہیں سکا اس ذلیل نے یہی آئی مبارکہ پڑھی اس نے کہا اللہ فرما رہا ہے یہودیوں کو میں نے تمہیں سارے جانباروں پر فضیلت دی ہے تو آپ انہیں غلط کیسے کہتے ہیں اب اسے صحیح طرح پکڑے نہ بھئی یہ آئی مبارکہ پڑھ کے تم جا رہے ہو انہیں فضیلت دے رہو یہ فضیلت ان کی اس دور کے حساب سے ہے اس دور کے اندر رب تبارک و تعالی نے انہیں فضیلت دی ہے یہ جس وقت خطاب ہو رہا ہے فضیلت اس وقت انہیں حاصل نہیں ان کی فضیلت ختم ہو گئی جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے ان کی شریعت کو منسوخ کیا ان کی شریعت منسوخ ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اچھا اس کے بعد پھر میرے آک علیہ السلام آئے میرے آکر علیہ السلام نے پھر ان کی شریعت کو منسوخ فرمایا جن کی شریعت دو بار منسوخ ہو چکی ہو اے؟ اے؟ جن کی شریعت منسوخ ہو چکی ہو پھر کس چیز پر عمل کرتے ہیں عیسلام کا کلمہ پڑتے پڑتے انہوں نے عیسام کو بھی جھوٹا کہا نوزب اللہ آج بھی میرے اکلام کی نبوت کو جھوٹا کہتے وہ کہتے ہیں کہ اکل شام نبی نہیں ہے تو بتائیں بھائی جو بندہ اتنا زریل اور قمینا ہو اسے کیا فضیلت ہے بھائی بتائیں بھی اس کو نے ہے میں رب کا ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر کون سی فضیلت رہی ان کے پاس اللہ تبارک وطار نے ارشا فرمایا یہاں اگلی آر مبارکی جی ان کے اس نظریے کا رد ہو رہا ہے یہودی یہ کہتے کہ ہم رب کے نبیوں کے بیٹے ہیں تو پھر ہماری شان ایسی ہے نہبا ہو ہم رب کے بھی بیٹے لگتے ہیں ہم رب کے بھی بیٹے لگتے ہیں اور اس کے پیارے اور لاڈلے ہیں آپ کو پتہ یہاں پر کسی کا پیارا اور لاڈلا کوئی غلط کام کر بیٹھے تو کیا کرتے ہیں اور پکڑا جائے جیل میں سب سے پہلے تو کوئی بندہ جاتا ہے سفارش کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیں جی وہ دیکھتے ہیں سفارش نہیں چلتی تو پھر چپکی سے جناب تھانے دار کو گرم کرتے ہیں ہاتھ میں پیسے دے کے پیسے دے کے چھوٹ گیا اچھا یہ دو صورتیں بھی اگر کارگر نہ ہوں جی تو پھر کیا کرتے ہیں پھر جناب جتھا اکٹھا کر کے لوگوں کو جمع کر کے پورا لشکر جا کے حملہ کر دیتا ہے اور اپنے بندے کو آزاد کرا لیتے ہیں ہے یا نہیں یہی دو چار طریقے نا بندوں کو چھوڑانے کے یا پھر منت اللہ کریں گے سفارش کریں گے شفات جسے جی کہتے ہیں سفارش کریں گے یا پھر جناب جتھا لے جائیں گے یا پھر پیسے دیں گے اللہ تبارک نے فرمایا فرمایا ان یہودیوں کو فرمایا کہ یوم اللہ نفسن نفسن فرمایا کہ تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے جان کی طرف سے کچھ نہ دے گی کچھ نہیں چلے گا وہاں کچھ نہیں چلنے والا کیوں میں کہ یہ کوٹیں تمہاری ہیں وہ بارگاہ رب زل کی ہے <تصحیح> ہاں وہاں سے نہیں چھوٹ سکتا کوئی اور آگے فرمایا ولا یو قبل مینہا اور وہاں کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی سفارش بھی نہیں چلے گی وہاں کسی کی ولا یو خدمین عدل فرمایا کہ اور نہ ہی کسی سے کوئی عبد لیا جائے گا رشوت یہ بھی نہیں چلے گی وہاں یہ بھی نہیں چلے گا کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی یہاں مدد ہوتی ہے چار بندے آئے اور حملہ کر دیا تھا بندے کو لے گئے رب تعالی نے فرمایا کہ وہاں یہ بھی نہیں ہوگا ہاں وہاں یہ بھی نہیں ہوگا اللہ تبارک تارا نے فرمایا کم کم مینالی پھر آؤں نہ گم یہاں تک کافی ہے آگے کل پڑیں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رکوع کے اندر جتنے بھی ان پر انعامات فرمایا نا ان کا بیان فرمایا آج صرف ایک انعام کا ذکر ہوا رب تعالی نے فرمایا ہم نے تمہیں سارے جان والوں پر فضیلت دی ہے سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے آگے آگے پورے رکوع کے اندر اس سے آگے بھی اللہ و تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات ان پر فرمائے سب کا تفصیلی ذکر آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ وجل بکیہ کل پڑیں گے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق تھا